انار کلی سعادت نام اس کا سلیم تھا مگر اس کے یار دوست اسے شہزادہ سلیم کہتے تھے غالباً اس لیے کہ اس کے خدو خال مغلئی تھے خوبصورت تھا چال ڈھال سے رونٹ ٹپکتی تھی اس کا باپ پی ڈبلیو ڈی کے دفتر میں ملازم تھا تنخواہ زیادہ سے زیادہ سو روپے ہوگی مگر بڑے ٹھاٹ سے رہتا ظاہر ہے کہ رشوت کھاتا تھا یہی وجہ ہے کہ سلیم اچھے سے اچھا کپڑا پہنتا جیب خرچ بھی اس کو کافی ملتا اس لیے کہ وہ اپنے والدین کا اکلوتا لڑکا تھا جب کالج میں تھا تو کئی لڑکیاں اس پر جان چھڑکتی تھیں مگر وہ بے اعتنائی برتتا آخر اس کی آنکھ ایک شوخ و شنگ لڑکی جس کا نام سیما تھا سے لڑ گئی سلیم نے اس سے راہ و رسم پیدا کرنا چاہا اسے یقین تھا کہ وہ اس کا التفات حاصل کر لے گا نہیں وہ تو یہاں تک سمجھتا تھا کہ سیما اس کے قدموں پر گر پڑے گی اور اس کی ممنون و متشکر ہوگی کہ اس نے محبت کی نگاہوں سے اسے دیکھا ایک دن کالج میں سلیم نے سیما سے پہلی بار مخاطب ہو کر کہا آپ کتابوں کا اتنا بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں لائیے مجھے دے دیجیے میرا تانگا باہر موجود ہے آپ کو اور اس بوجھ کو آپ کے گھر تک پہنچا دوں گا سیما نے اپنی بھاری بھرکم کتابیں بغل میں داپتے ہوئے بڑے خوشک لہجے میں جواب دیا آپ کی مدد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں شہزادہ سلیم کو اپنی کا چند لمحات کے لیے وہ اپنی خفت مٹاتا رہا اس کے بعد اس نے سیما سے کہا عورت کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوتی ہے مجھے حیرت ہے کہ آپ نے میری پیشکش کو کیوں ٹھکرا دیا سیما کا لہجہ اور زیادہ خشک ہو گیا عورتوں کو مرد کے سہارے کی ضرورت ہوگی مگر فی الحال مجھے ایسی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی آپ کی پیشکش کا شکریہ میں ادا کر چکی ہوں اس سے زیادہ آپ اور کیا چاہتے ہیں یہ کہہ کر سیما چلی گئی شہزادہ سلیم جو کے خواب دیکھ رہا تھا آنکھیں جھپکتا رہ گیا اس نے بہت بری طرح شکست کھائی تھی اس سے قبل اس کی زندگی میں کئی لڑکیاں آ چکی تھیں جو اس کے ابرو کے اشارے پر چلتی تھیں مگر یہ سیما کیا سمجھتی ہے اپنے آپ کو اس میں کوئی شک نہیں کہ خوبصورت ہے جتنی لڑکیاں میں نے اب تک دیکھی ہیں ان میں سب سے زیادہ حسین ہے مگر مجھے ٹھکرا دینا یہ بہت بڑی زیادتی ہے میں ضرور اس سے بدلہ لوں گا چاہے کچھ بھی ہو جائے شہزادہ سلیم نے اس سے بدلہ لینے کی کئی اسکیمیں بنائیں مگر بار آبار ثابت نہ ہوئیں اس نے یہاں تک سوچا کہ اس کی ناک کاٹ ڈالے وہ یہ جرم کر بیٹھتا مگر اسے سیما کے چہرے پر یہ ناک بہت پسند تھی کوئی بڑے سے بڑا مصور بھی ایسی ناک کا تصور نہیں کر سکتا تھا سلیم تو اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہوا مگر تقدیر نے اس کی مدد کی اس کی والدہ نے اس کے لیے رشتہ ڈھونڈنا شروع کیا نگاہ انتخاب آخر سیما پر پڑی جو اس کی سہیلی کی سہیلی کی لڑکی تھی بات پکی ہو گئی مگر سلیم نے انکار کر دیا اس پر اس کے والدین بہت ناراض ہوئے گھر میں دس بارہ روز تک ہنگامہ مچا رہا سلیم کے والد ذرا سخت طبیعت کے تھے انہوں نے اس سے کہا دیکھو تمہیں ہمارا فیصلہ قبول کرنا ہوگا سلیم ہٹ دھرم تھا جواب میں یہ کہا آپ کا فیصلہ کوئی ہائی کورٹ کا فیصلہ نہیں پھر میں نے کیا جرم کیا ہے جس کا آپ فیصلہ سنا رہے ہیں اس کے والدین کو یہ سن کر تیش آ گیا تمہارا جرم کہ تم ناخلف ہو اپنے والدین کا کہنا نہیں مانتے ادول حکمی کرتے ہو میں تمہیں آگ کر دوں گا سلیم کا جوش ठंडा ہو گیا لیکن अब्बा جان میری شادی مرضی کے مطابق ہونی چاہیے بتاؤ تمہاری مرضی کیا ہے اگر آپ ठंडे دل سے سنیں تو میں عرض کروں میرا دل کافی ٹھنڈا ہے تمہیں جو کچھ کہنا ہے فوراً کہہ ڈالو میں زیادہ دیر انتظار نہیں کر سکتا سلیم نے رک کے کہا مجھے مجھے ایک لڑکی سے محبت ہے اس کا باپ گرجا کس لڑکی سے سلیم تھوڑی دیر ہچکچایا ایک है कौन है ہے क्या کیا نام उसका सीमा, سیما میرے ساتھ کالج میں پڑتی تھی میاں افتخار الدین کی لڑکی جی ہاں اس کا نام سیما افتخار ہے میرا خیال ہے وہی ہے اس کے والد بےتحاشا ہنسنے لگے خیال کے بچے تمہاری شادی اسی لڑکی سے قرار پائی ہے کیا وہ تمہیں پسند کرتی ہے سلیم بوکھلا سا گیا یہ سلسلہ کیسے ہو گیا اس کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہیں اس کا باپ جھوٹ تو نہیں بول رہا تھا سلیم سے جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب اس کے والد کو نہیں ملا تھا چنانچہ نے کڑک کے پوچھا سلیم مجھے بتاؤ کیا سیما تمہیں پسند کرتی ہے سلیم نے کہا جی نہیں تم نے یہ کیسے جانا اس سے اس سے ایک بار میں نے مختصر الفاظ میں محبت کا اظہار کیا لیکن اس نے مجھے تمہیں درخر اتنا نہ سمجھا جی ہاں بڑی بے رخی بڑھتی سلیم کے والد نے اپنے گنجے سر کو تھوڑی دیر کے لیے کھجلایا اور کہا تو پھر یہ رشتہ نہیں ہونا چاہیے میں تمہاری ماں سے کہتا ہوں کہ وہ لڑکی والوں سے کہہ دے کہ لڑکا رضامند نہیں سلیم ایک دم جذباتی ہو گیا نہیں ابا جان ایسا نہ کیجیے گا شادی ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جائے گا میں اس سے محبت کرتا ہوں اور کسی کی محبت اکارت نہیں جاتی لیکن آپ لوگوں کو میرا مطلب ہے سیما کو یہ پتہ نہ لگنے دیجیے گا کہ اس کا بیاہ مجھ سے ہو رہا ہے جس سے وہ بے رخی اور بے کا اظہار کر چکی ہے اس کے باپ نے اپنے گنجے سر پر ہاتھ پھیرا میں اس کے متعلق سوچوں گا یہ کہہ کر وہ چلے گئے انہیں ایک ٹھیکے اخراجات کے شہزادہ سلیم جب رات کو پلنگ پر سونے کے لیے لیٹا تو اسے انار کی کلیاں ہی کلیاں نظر آئیں ساری رات وہ ان کے خواب دیکھتا رہا گھوڑے پر سوار باغ میں آیا ہے شاہانہ لباس پہنے اسپ پہ تازی سے اتر کر باغ کی ایک روش پر جا رہا ہے کیا دیکھتا ہے کہ سیما انار کے بوٹے کی سب سے اونچی شاخ سے ایک نوخیز کلی توڑنے کی کوشش کر رہی ہے اس کی بھاری بھرکم کتابیں زمین پر بکھری پڑی ہیں زلفیں الجھی اور وہ اونچک اچک اس شاخ تک اپنا ہاتھ پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے مگر ہر بار ناکام رہتی ہے وہ اس کی طرف بڑھا انار کی جھاڑی کے پیچھے چھپ کر اس نے اس شاخ کو پکڑا اور جھکا دیا سیما نے وہ کلی توڑ لی جس کے لیے وہ اتنی کوشش کر رہی تھی لیکن فوراً اسے اس بات کا احساس ہوا کہ وہ شاخ نیچے کیسے جھک گئی وہ ابھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ شہزادہ سلیم اس کے پاس پہنچ گیا سیما گھبرا گئی لیکن سنبھل کر اس نے اپنی اور بغل میں داب انار کلی اپنے جوڑے میں اڑس لی اور یہ خوش الفاظ کہہ کر وہاں سے چلی گئی آپ کی امداد کی مجھے کوئی ضرورت نہیں بہرحال شکریہ ادا کیے دیتی ہوں تمام رات وہ اسی قسم کے خواب دیکھتا رہا سیما اس کی بھاری بھرکم کتابیں انار کی کلیاں اور شادی کی دھوم دھام شادی ہو گئی شہزادہ سلیم نے اس تقریب پر اپنی انار کلی کی ایک جھلک بھی نہیں دیکھ پائی تھی اور وہ اس لمحے کے لیے تڑپ رہا تھا جب سیما اس کی آغوش میں ہوگی وہ اس کے اتنے پیار لے گا کہ وہ تنگ آ کر رونا شروع کر دے گی سلیم کو رونے والی لڑکیاں بہت پسند تھیں اس کا یہ فلسفہ تھا کہ عورت جب رو رہی ہو تو بہت حسین ہو جاتی ہے اس کے آنسو شبنم کے قطروں کے مانند ہوتے ہیں جو مرد کے جذبات کے پھولوں پر ٹپکتے ہیں جن سے اسے ایسی راحت ایسی فرحت ملتی ہے جو اور کسی وقت نصیب نہیں ہو سکتی رات کے دس بجے دلہن کو حجل عروسی میں داخل کر دیا گیا سلیم کو بھی اجازت مل گئی کہ وہ اس کمرے میں جا سکتا ہے لڑکیوں کی چھیڑ सब اور رسم و وہ داخل ہوا. پھولوں سے سجی ہوئی مسہری پر دلہن گھونگھٹھ کاڑھے ریشم کی گٹھری سی بنی بیٹھی تھی شہزادہ سلیم نے خاص اہتمام کر لیا تھا کہ پھول انار کی کلیاں ہوں وہ دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ مسیری کی طرف بڑھا اور دلہن کے پاس بیٹھ گیا کافی دیر تک وہ اپنی بیوی سے کوئی بات نہ کر سکا اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ اس کی بغل میں کتابیں ہوں گی جن کو وہ اٹھانے نہیں دے گی آخر اس نے بڑی جرت سے کام لیا اور کہا سیما یہ نام لیتے ہی اس کی زبان خشک ہو گئی لیکن اس نے پھر جرت فراہم کی اور اپنی دلہن کے چہرے سے گھنگٹ اٹھایا اور بھونچکا رہ گیا یہ سیما نہیں تھی کوئی اور ہی لڑکی تھی انار کی ساری گلیاں اس کو ایسا محسوس ہوا کہ مرجھا گئی ہیں